جس پہ اترا وہ سینے نبی ہے قرآن جس پہ اترا وہ نبی ہے حکمت کا جو خزینہ وہ سینے نبی ہے حکمت کا جو خزینہ پہ اترا وہ سینئی نبی ہے وہ سینے نبی ہے وہ سی نبی ہے پربت پہ گر اترتا ہو جاتا رے زرزا پربت پہ گر اترتا ہو جاتا جا جا جا ارے زرے زا پر کس قدر توانا وہ سینے نبی ہے پر کس قدر توانا وہ سینے نبی ہے قرآن جس پہ اس بچپن ہو یا جوانی میراج کی ہوسا اط بچپن ہو یا جوانی میراج کی ہوسا اطم سے جس کو دھویا وہ نبی ہے گم زم سے جس کو دھویا وہ سینے نبی ہے قرآن جس پہ اترا وہ سینے نبی ہے حکمت کا جو خزینہ وہ سینئی نبی ہے وہ سینے نبی ہے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 ان شاء اللہ دیکھ سکیں گے انتہائی رمضان المبارک تک ہم آپ کی کالس شامل کرتے ہیں آپ کے فقہی مسائل جو آپ کے ذہن کو الجھاتے ہیں پریشان کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سلجھنے آپ تک پہنچائیں اس کا حل آپ کے لیے پیش کریں آپ کی نعتوں کی فرمائش ہم کوشش کرتے ہیں پوری کریں ایک ٹاپک کا تعین کرتے ہیں جس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر گفتگو ہو اور اس آ, گفتگو کے ذریعے بہت سی کنفیوژنس قرآن و سنت کی روشنی میں کلیئر ہوتی چلی جائیں دور ہوتی چلی جائیں آج جس ٹاپک پہ ہم آ, گفتگو کر رہے ہیں آ, انسان کا بنیادی حق ہے آزادی آزادی کا تصور آکال سلاط والسلام کی آمد سے پہلے کیا تھا وہ مرد ہو یا عورت ہو اور پھر آکال سلاط وسلام کی بے ست مبارکہ کے بعد یہ تصور کس طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے آتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کی آزادی تو ایک طرف عورتوں کی آزادی کو بہت زیادہ تسلیم نہیں کیا گیا ہے آخر سلاط اسلام کی آمد سے پہلے بھی یہی عالم تھا اور آخر سلاط وسلام کی آمد کے بعد بھی ہم کچھ جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ اب بھی عورتوں کو ایک آزاد قوم نہیں سمجھا جاتا بلکہ گھروں میں بھی جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کئی علاقوں میں کچھ جگہوں پر آ, کیا جاتا ہے وہ بالکل جہالت کی عکاسی کرتا ہے کیا آزادی کا وہ تصور جو مغرب پیش کرتا ہے عورت کی کیا وہ آزادی کا صحیح تصور ہے یا نہیں ہے یا اس سے پہلے قرآن مجید اور اللہ کے رسول اس حوالے سے کیا تصور فرماتے ہیں ہمیں اور ہمیں کس طرح سے آزادی کو دیکھنا چاہیے بالخصوص عورت کی آزادی کے حوالے سے ہم آج اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کی جائیں گی اس حوالے سے آج ہمارے درمیان جو شخصیات تشیف فرما ہے اس ٹاپک پر گفتگو کے لیے اور آپ کے مسائل فقہی مسائل کے جوابات کے لیے جو شخصیات تشیف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت جن کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ فن عطا کیا کہ ان کے الفاظ سواتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں داخل ہوتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشیف فرما ہے آپ کی بہت ہی اور جانی پہچانی محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت بہت کم عرصے میں آپ نے اپنے خوبصورت اندازے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ممتاز و محترم شخصیت جن کا حوالہ پاکستان میں پاکستان سے باہر آکار سرات السلام کی سرا اور توصیف ہے آپ بہت اچھی طرح انہیں جانتے ہیں محبت کرتے ہیں پسند کرتے ہیں سید محمد ریحان قادری صاحب السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو پخشی بخشی مفتی صاحب آزادی ہے کیا آزادی کس چیز کا نام ہے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آزادی اصل میں قیودات کو اٹھا دینے کا نام ہے پابندی قید آ, رکاوٹیں ان کو ختم کر دینے کا نام آزادی ہے پھر مختلف اقسام ہوتی ہیں کچھ اظہار رائے میں آزادی ہوتی ہے پردے کے لحاظ سے آزادی ہوتی ہے دیگر معاملات میں تصرفات کرنے کے اعتبار سے تغیر و تبدل کرنے کے اعتبار سے آزادی ہوتی ہے پھر وہ آزادی کے اقسام مختلف بن جاتی ہیں ٹھیک آزادی کے تصور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مفتی صاحب بسم اللہ رحمان بہت شکریہ تسیم صاحب آزادی کے حوالے سے مفتی صاحب نے ذکر کیا چونکہ ہم خصوصیت کے ساتھ عورت کی آزادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مرد تو چونکہ ہر دور میں ہر طرح سے حکومت کرتا رہا آزاد رہا عورتوں کے بارے میں طرح طرح کے تصورات خیالات قائم ہوتے رہے پابندیاں عائد ہوتی رہی اور انسانی تمدن کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ عورت کے بارے میں ہر دور میں یا تو انسان افراد کا شکار رہا یا تو تفرید کا وہ جو نقطہ عدل ہے توازن ہے وہ کبھی قائم نہ کر سکا جو اسلام نے دیا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو اس قدر پابند کر دیا جاتا تھا کہ اس سے تمام حقوق سلب کر لیے جاتے تھے اس کو ایک نوکر اور غلام کا درجہ دیا جاتا تھا اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ ایسے اقوال مختلف مذاہب میں موجود ہیں کہ عورتوں کو فساد اور شیطان کی جڑ قرار دیا اور یہ بھی بعض اقوام میں بحث ہوتی رہی کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا نہیں یعنی اس قدر عورت کے حوالے سے غلط تصورات قائم کئے ہوئے تھے اور اسی اعتبار سے عورت کو مقام دیا جاتا تھا آزادی تو درکنار عورتوں کو باقاعدہ مال وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا پھر قرآن نے یہ پابندی لگائی اور قرآن نے اسلام نے نبی کریم علیہ السلام نے دا عورتوں دا کے حقوق عطا کیے کہ عورت کا مقام کیا ہے عورت کی آزادی کیا ہے عورت کے اختیارات کیا ہیں اور بہت واضح انداز میں اسلام نے عورت کی حوصلہ افزائی کی مفتی صاحب اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے بالخصوص عورت کی آزادی کے حوالے سے تاکہ ایک معیار جب قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے پھر ہم ایک کمپیریزن کر سکیں معاشروں کا اور تہذیبوں کا اور پھر مختلف ادوار کا جی ہاں انشاءاللہ یہ جیسے مفتی صاحب نے شاد فرمایا کہ آزادی کے حوالے سے بالکل مردوں کو اکثر آزادی رہی ہے اس پہ تھوڑا سا میں کلام کرتا ہوں پھر آپ جی لیکن مرد بھی بعض آپ شروع اسلام میں دیکھیں گے غلام بنائے جاتے ہیں جی بالکل الحمدللہ مذہب اسلام نے نہ صرف عورتوں کی آزادی کا ایک تصور دیا مردوں کی آزادی کا بھی تصور دیا صحیح. لہٰذا یہ تصور آزادی کو سمجھنے کے لیے پہلے غلامی کے تصور کو سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے کہ پہلے کیا چیز تھی کہ صحیح. اس کے بعد ہم آزادی کے تصور کو سمجھ سکتے ہیں صحیح. تو مردوں کی جانب سے دیکھیں تو وہ غلامی کا ایک تصور تھا हुم. کہ سینہ بسینہ بس غلامی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی نسلیں کی نسلیں غلام چلتی تھی بچہ پیدا ہوتا تو پیدا غلام. ہوتا تھا غلام ہوتا تھا صحیح. یہ اس چیز کو ایک تو مذہب اسلام نے ختم کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کے اتنے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے بحکم الہی صحیح. کہ وہ ایک غلامی کا تصور اس آہستہ بالکل ختم ہونا شروع ہو گیا صحیح. اور لوگوں نے کثرت کے ساتھ غلاموں کو آزاد کیا صحیح. پھر اگر غلاموں کو رکھا بھی گیا غلامی کے اندر تو ان کے ایسے حقوق بیان کر دیے گئے کہ جن حقوق کے بنیاد پر جو ان کی انسانیت کے ناطے آزادی کو سلب کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو گئی تو غلامی میں رہتے ہوئے بھی غلام اس دور میں آزاد اپنے آپ کو تصور کرتا تھا کیونکہ <تصفح> اس کو حقوق حاصل ہوئے ہے آپ کو بالکل اس کو ختم کر دیا گیا اگر خواتین کا معاملہ دیکھ لیئے تو خواتین کا جیسے مفتی صاحب نے اشار فرمایا کہ پہلے بہت ہی بری حالت تھی زمانہ جہلیت میں آپ دیکھیں کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی شدید پابندی اچھا اگر نکلتی تھی تو انتہائی برے انداز سے صحاشی وغیرہ کا معاملہ تقریباً ایک سال کا ہوتا تھا کو علیحدہ خیمے میں بند کر دیا جاتا تھا ایک سال تک پرانے کپڑوں میں عدت گزارتی تھی اور جب عدت تمام ہوتی تھی تو اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئے باہر آتی تھی اسی طریقے سے اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو اس زمانے میں کوئی ادا تو تھی نہیں شادی کی تعداد کی بہت سارے رواج ہوا کرتی تھی باپ کا انتقال ہوا تو بڑے بیٹے کو حق حاصل ہوتا تھا کہ یا تو ماں کو اپنے رشتہ ازدواج میں لے لے اور یا پھر اس کو ایسے رکھے اپنے پاس اور اس طرح مطلب یہ کہ عورتوں کو بالکل کوئی آزادی کا تصور نہیں تھا اور ہر لحاظ سے ان کی سوچ کو ان کی جو فکر تھی اس کو پابند کر دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آزادی کا تصور اس انداز سے دیا کہ شرع اداد کبھی لحاظ رکھا جائے اور عورتوں کو ان کے تمام حقوق بھی حاصل ہو جائیں صحیح. آزادی کا اگر ہم وہ تصور لیں کہ بالکل ہر لحاظ سے آزادی یہ بالکل نہیں ہے جا. شرعی کو کے ساتھ عورت کو ضرور شریعت نے آزادی دی ہے وہ چاہے پردے کے اعتبار سے ہو اظہار رائے کے اعتبار سے ہو باہر نکلنے کے اعتبار سے ہو تصرفات کے اعتبار سے ہو وہ آزادی کا تصور شریعت نے پیش کیا صحیح. مفتی صاحب ہم اگر پہلے یہ طے کر لیں کہ آکال صلاح السلام کی آمد سے پہلے وہ کیا, کیا تصورات عورت کی آزادی کے حوالے سے پائے جاتے تھے اور عورتوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا تو اس کے بعد ایک کمپیرزن آسان ہو جائے گا کہ اب آزادی کا تصور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ کوئدات جسے آپ شرعی کوئدات کہتے ہیں پھر وہ کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو وہ زمانہ جاہلیت میں جو عورتوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا کرتا تھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے ایک طرف آپ کو ذکر کی کہ تفرید کی صورت کی عورتوں کو اس قدر پابند کیا گیا کہ غلام بنایا گیا ان کو بیچا گیا ان کو مال سمجھا گیا ان کو حقیق سمجھا گیا یہاں تک کہ اس حد تک سے ہوئیں کہ عورت انسان ہے کہ نہیں دوسری طرف اس, کے ردد, اس کا رد عمل ہوا یعنی جب کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ عورت جو ہے وہ بھی انسان ہے اور انسانوں کا نصف حصہ معطل ہو رہا ہے تو انہوں نے عورت کو عمل میں, عمل میں لائے استعمال کیا اور پھر استعمال کرتے ہوئے اس قدر آزادی دی اس قدر آزادی دی کہ کسی قسم کی پابندی عائد نہ کی مرد اور عورت میں کوئی فرق باقی نہ رکھا پھر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ظاہر سے بات ہے کہ یہ جو صنفی میلان ہے سیکچل اٹریکشن یہ تو ایک انسان کی فطرت میں ہے قرآن حکیم نے بھی کہا زکینا لننا سی حب الشہبات یہ تصور یہ فطرت انسان کے اندر آزاد آزادی کے پھر غلط نہ پائے جائے یہ دو پہلو تھے اسلام سے قبل کے افراد و تفرید برقرار رہی یا تو بالکل پابند کیا یا بالکل مادر پدر آزاد کیا نبی کریم علیہ السلام نے جو ایک تصور دیا مسلمان کے لیے مرض ہو یا عورت آزادی کا ایک تصور حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ دیا کہ مومن کی مثال ایک کھوٹے سے بندھے ہوئے جانور کی ہے جس کی رسی ہو ایک لمیٹڈ اور وہ اپنے اس دائرے میں اپنے تمام معاملات کو انجام دے سکتا ہے یعنی آزادی جس طرح کی آج آواز لگائی جاتی ہے وہ مردوں کو بھی حاصل نہیں ہے مردوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں بہت سارے معاملات میں پابندیاں ہیں جس طریقے سے عورتوں کو کہا گیا ہے پردے کے لیے مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے نگاہوں کو اتنا نہ کرے کہ وہ ایک آزادی کا تصور ہی بالکل عجیب انداز میں ہو جائے مفتی صاحب اس دور میں کہیں کسی خوف میں مبتلا تو نہیں تھے لوگ کیا تاریخ میں آتا ہے کہ وہ لوگ کسی خوف میں مبتلا تھے کہ اگر عورت کو تھوڑا سا ہم نے آزاد کیا یا کوئی انسان ہی سمجھنا شروع کر دیا تو کسی کوئی خوف کا کوئی, کوئی اندیشہ تو نہیں تھا اندیشے تو ہر دور کے اعتبار سے مختلف رہے ہیں مثلاً جس سے عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے کا یہ جی جو آج بھی چل رہا ہے اس دور میں بھی زمانۂ جہلیتی ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی وہ یہ اس کے پیچھے اکثر یہی خوف کار فرما ہوتا ہے کہ ہماری بہت بڑی پراپرٹی کا حصہ یا دولت کا حصہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا میں ایک چیز اس میں عبد کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کون سی ایسی شے تھی کہ ایک اپنا ہی خون ہے باپ تو ہے ماں تو ہے کہ وہ کون سی شہ تھی وہ کون سا جذبہ تھا جو پیدا ہوتی بچی کو زندہ درگور کر دینے پر مجبور کر دیتا تھا دیکھیں میرے ہے نا یہ معاشرے ہر دور میں کچھ معاشرے کے تقاضے مختلف رہے زمانہ جاہلیت میں مرد کا پیدا ہونا لڑکے کا پیدا ہونا یہ فخر کا باعث بنتا تھا کیونکہ اس جاہلیت کا دور تھا جنگیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی بات باتیں چھوٹ چھوٹی چھوٹی بات پر اور کئی کئی سال تک جنگیں چلتی رہتی تھیں اس کے لیے افرادی قوت کی ضرورت تھی بچی کو اس معاملے میں انتہائی ناکارا اور ناقص سمجھا جاتا تھا پھر چونکہ نوجوانوں کی ضرورت تھی لڑکوں کی ضرورت تھی بچی کا پیدا ہونا باپ کے لیے باعث آر ہوتا تھا شرمندگی اس کو ہوتی تھی لوگ اس کو تانے دیا کرتے اس بات پر کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور اس بچی کے پیدا ہونے کو عورت کو مرد پر غالب آنے کی دلیل بنایا جاتا تھا اچھا کہ عورت شاید مرد پر غالب آئی ہے تبھی یہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس میں بھی مرد ایک آر محسوس کرتا تھا تو اس طرح لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ دفنا دیا کرتے تھے اور اگر بچیاں زندہ رہتی بھی تھیں تو ان کو انتہائی حکارت کے ساتھ کیونکہ ایک تصور جو معاشرے کا تھا ان کے ذہن میں جا. ایک معاشرے کی تقاضا تھا کہ عورت بالکل ایک ناکارہ سنی چیزیں جیسے موسیقی صاحب نے بیان فرمایا صحیح. اور بعض تو اس کو انسان تک انسان کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے صحیح. تو یہ تمام امور کار فرما تھے اس طرف کی عورت کے ساتھ نا کا معاملہ کیا صحیح. لازم ایک یہاں پر مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں نازیم خوش حد آپ پروگرام ٹائم تسیم سابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی بات کر رہی ہوں امریکہ سے جی فرمائیے جی مجھ کے سامنے ایک دو دن پہلے شاخ سنیا تھا کہ مرد یہاں پہ بڑا کامن سا کوشچن ہے اس لیے میں کر رہی ہوں یہ آدمی اگر ہاتھ یا مطلب پیر اگر بال نکالتے ہیں تو ذرا میں نے جہاں تک سنا ہے کہ ممو نہیں ہے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بڑا کامن پہ اور پیر کے بال شیپ کرتے ہیں تو ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ شرم جائز ہے دوسرا یہ ہے دوسرا کو یہ ہے کہ اگر آئٹمس کی کسی کے مردوں کے بال بہت بہت ٹھیک ہے اور مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ میرے دونوں چھوٹے بیٹوں کے لیے دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کے جیسا میرے بیٹا بنا دے چھوٹے ہیں میرے بیٹے ابھی آمین بہت, بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جس طرح مفتی صاحب کے صاحب فرما رہے تھے کیوں ایک اندیشہ تھا ایک خوف بھی تھا اور یہ بھی خیال رہتا تھا جو بہت اہم بات سامنے آئی کہ عورت بچی پیدا ہونے سے عورت غالب آ جائے گی تو مطلب اس وقت جب اس طرح مردوں کا ایک معاشرہ بن گیا تھا تو کوئی عورت کی اس وقت کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی کوئی یو سمجھے کوئی تنظیم یا کوئی ایسی سماجی تنظیم نکل کر کوئی احتجاجی صورت میں سامنے نہیں آتی تھی اتنا ظلم انتہا پر پہنچ جائے دیکھیے یہ غلبہ کبھی عورتوں کا مردوں کا یہ ہوتا رہا ہے جس معاشرے میں عورت کو اس قدر پابند کیا گیا تھا اسی معاشرے میں عورت کے پجاری بھی موجود تھے اور انہوں نے عورتوں کو بہت اوپر تک پہنچایا یہاں تک کہ اسی معاشرے کے اندر ایک بادشاہ بھی عورت کے حکم پہ کام کرتا تھا یہ تک ہوا ہے اچھا رہا یہ مسئلہ کہ جہاں تک کہ کیا وجوہات تھی مفتی صاحب نے تفصیل ذکر کی ایک بنیادی بات اس حوالے سے یہ بھی ذکر کروں کہ دیکھیں جو بات بھی انسان اس, اس حوالے سے اپنی عقل سے طے کرے گا تو یقیناً اس میں کوتاہی رہے گی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں بڑے بڑے مشاہدات فیل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو وہی کے ذریعے اس سطح پر اس سطح پہ انسان طے نہیں کر سکتا کہ وہ نقطہ توازن کیا ہے جو انسانوں کو اس معاملے میں افراد و تفریح سے بچا سکتا ہے تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا وہ ہدایت دیتے رہے हुँ. لیکن دوسری طرف انبیاء کی تعلیم کو ٹھکرانے والے مختلف قسم کے لوگ تھے جو اپنے آپ اس حوالے سے بحث کرتے تھے سوال کرتے تھے کہ انسان کیا ہے ہم, ہماری حیثیت کیا ہے عورت کا مقام کیا ہے اس سے مختلف فلسفے وجود میں آئے हुँ. سکرات بکرات ارستو افلاطون اس جیسے لوگ بھی آئے हुँ. اور انہوں نے اپنے نظریات پیش کئے اپنے پرسپشن پیش کیے हुँ. تو نتیجہ یہی آیا کہ جب آپ ڈیوائن نالج کو چھوڑ کے نزولی ہدایت کو چھوڑ کے خود اپنی عقلی سطح پہ ان معاملے میں فیصلہ کرو گے تو گمراہیت تو حاصل ہو گی فلوس تو یقینی ہے <تصف> بالکل فلوس تو ہوں گے لازمی یہ تو لازمی چیز ہے بالکل مفتی صاحب اس کے بعد جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو اللہ ربر سوچنے دو <تصف> رہے ہیں قوتیں دو انداز کی ہیں ایک ذہنی طاقت ہے ذہنی قوت ہے اور ایک جسمانی قوت ہے افکار کی طاقت ہے اور ایک جسمانی قوت ہے دونوں میں عورت کی, کی حیثیت کچھ اس طرح بنائی گئی کہ اسے مرد کے تابع رکھا گیا یہ بھی کوئی ایسی وجہ تو نہیں تھی کہ مرد اس انداز میں اوپر آنے کا ایک مردانہ ایگو اس میں بڑھتی رہی ہو جس کی وجہ سے وہ غالب رہنے کی کہیں کہیں ناجائز کوشش بھی اپنا ایک بیڈ انفلوئنس بھی استعمال کرتا ہو دیکھیں زمانۂ جاہلیت میں تو عورت کو حقیق کم کمتر کی سمجھا جاتا رہا اور اس وقت عورت کے صحیح ناقص العقل ہونے کا کچھ شرعی تصور تو پیش نہیں کیا گیا اس وقت وہی تھا نبی تھا؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اس وقت اگر عورت کو ناقص العقل یا کم عقل تصور کیا جاتا تھا تو وہ اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر کیا جاتا تھا یہ صرف شریعت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کو ناقص العقل قرار دیا اور اس کے دلیل یہ دی کہ ان کی گواہی مردوں کی گواہی سے آگے رکھی گئی ہے ٹھیک لیکن یہ بھی ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ عورت کا ناقص العقل ہونا یہ اجتماعی طور پر بیان کیا جاتا ہے اگر آپ فرد کو سامنے لے کر آئیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت ناقص العقل ہو اور ہر مرد سے اس کی عقل نصف ہی ہوگی جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو اس امت کے کروڑوں مردوں سے زیادہ عقل رکھنے والی ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دین کا تہائی حصہ ہمیراں سے حاصل کرو آپ کو محبت میں ہمیرا فرمایا کرتے عائشی رضی اللہ تعالی عنہا کو تو اس لیے مذہب اسلام نے ہمیں یہ ضرور عورت کو ایک بات سمجھائی وہ بھی اس لیے کہ جب وہ شریعت کے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ نقطۂ توازن پہلے نہیں تھا شریعت نے ایک نقطۂ توازن ہمیں دے دیا اور شریعت نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ عورت کو مرد کے تابع رہنا ہوگا تو جو شریعت پہ اتباہ کرنے والی خواتین ہیں وہ لازم سی بات ہے کہ پھر اس لحاظ سے آزادی کا مطالبہ نہیں کریں گی جس لحاظ سے بعض معاشرے کے حصے میں ہو رہا ہے عورتیں سمجھ گئی کہ ہمیں مردوں کے تابع رکھا گیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک توازن کے مقام پر لانے کے لیے ارشاد فرمایا اس سے پہلے جو تھا تصور عورت کے نقش کا وہ دوسرے انداز سے تھا وہ اس کو دبانے کے لئے تھا اس کو نیچے رکھنے کے لئے تھا مرد کی نفسانی خواہش کا کی کی کی کی تھا کیا تاری یہ ایک مرد کی نفسیات میں اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ایک عورت پر غلبہ رکھے طور پر انسان کو ایسا بنایا دا گیا دا ہے دیکھیں غلبے کا جہاں تک تعلق ہے تو تخلیقی طور پہ ہی مرد صنع سے ہے اور عورت صنع سے نازک ہے ٹھیک عورت بہ نسبت مردوں کے کمزور اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اور اس سلوک کی خاص تاکید فرمائی تھی تو یہ تو مردوں کو تخلیقی طور پہ ہی اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا اور پھر قرآن حکیم میں یہ فرمایا کہ ہر رجالو قطع کلامی ہوگی اس کو شامل کریں گے اس کو جاری رکھیں گے کون شامل کرتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا جی ہلو جی السّلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب جی میں عمران بٹ بات کر رہا ہوں لندن سے دی. جی بٹ صاحب فرمائیے بھیا میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ایک معاشرہ ہے جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں اور جہاں پہ ہم نے مطلب بچپن سے لے کے آ کے آج تک دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے ارد گرد جو مطلب گورا ایک جو لوگ شراب پیتے ہیں اور جو لوگ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اور جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے اس میں سے میں نے کوئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اس چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ٹھیک ربی کریم نے ان کے لیے کیا سزا تجویز کی ہے ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور ان کی ہدایت کے لیے ہمیں کیا ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے جس سے ان لوگوں کو ہدایت مل سکے یا کوئی ایسی آیت اللہ تعالی نے ہمیں مطلب دی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو بتا سکیں یا پھر ان لوگوں کو سمجھا سکیں صحیح ٹھیک بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا وہطی صاحب آپ بات فرما رہے تھے جی ہاں بالکل تخلیقی اعتبار سے مردوں کو عورت کی نسبت قوی بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح میں یہ تھوڑا سا ایڈنگ کروں گا کہ جب مرد کو ہر لحاظ سے ایک برتری کا احساس ہوتا ہے مثلا حکومتی اعتبار سے آپ دیکھ اکثر آپ کو مرد نظر آئیں گے طاقت کے اعتبار سے دیکھ لیجئے گھر بار کے معاملات کے اعتبار سے اور خود راج شریعت بھی یہ ہے کہ عورت کو وہ مرد کے تابع رکھ کر اس کے کچھ حقوق مقرر کر دیے گئے کہ مرد کو حق پورا کرنا ہے صحیح تو پھر فطری اعتبار سے جب مرد ہر شعبے میں دیکھتا ہے کہ اس کو عورت پہ برتری ہے हुँ. تو پھر ایک بڑے ہونے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے جب. اور بعض اوقات وہ اس احساس کو جتانے کی کوشش کرتا ہے صحیح. اور بعض اوقات عورت کے ابھرتے ہوئے دیکھنے کو دیکھتا جب دیکھتا ہے تو اس کو اپنا وہ احساس سے برتری کمتری میں منتقل ہوتا ہے یا تبدیل ہوتا محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ مرد بننے کی کوشش کرتا ہے اور سامنے آنے آتا ہے یہ بحث کا بہت بنیادی حصہ ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں جس آزادی مرد اور بالخصوص عورت کی آزادی کے تصور سے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ مردانہ ایگو جو ہے وہ بارہا سامنے آتی ہے وہ ایک مرد کا بھرم جو ہے وہ سامنے آیا کرتا ہے اور وہ جائز مکان دینا تو اپنی جگہ پر ہے جائز مکان دینے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اپنا بیڈ انفلوئنس اس پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کی فطرت میں جب وہ ایک سوچتا ہے کہ مجھے شریعت نے بھی یہ حق دے رکھا ہے کہ میں جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر زیادہ قوی ہوں اور زیادہ بہتر ہوں تو پھر وہ ایک, پھر وہ ایک, ایک نفسیاتی پرابلم کا بھی بارہا ایک انسان شمرد شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس حوالے سے یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے اس بحث کا انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے نات شامل کرتے ہیں سید محمد ریحان قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں اے موت شہر چالا نظرا پیکلا سرکار کی گلی دن دے کاریوش پا سنو اللہ ماشاءاللہ اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال, کال کریں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے وہ پھر آپ کچھ سوالات ہیں اگر اس کے جواب شامل کر لیں پہلے خواتین کے بارے میں سوال کیا کہ بال صاف کروانے کے ریزر کے ذریعے ہاتھ اور پیر کے یہ ہم نے بتایا تھا کہ عورت کے لیے بطور زینت بھی یہ جائز ہے بشرطے کے غیر مردوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں اگر شوہر کے کی خوش نوی کے لیے کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ ثواب بھی ہوگا اس کی ممالک نہیں ہے عورت قد مرد بھی اگر وہ بال اپنے اترواتا ہے ہاتھوں کے یا پیروں کے یہ ضرورت صحیحہ کی بنا پر ویسے ہم نے بتایا تھا مکرو تنظیحی ہے اچھا مقرو تنظی یعنی یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے بغیر کسی ضرورت کے اس کو ناپسند فرمایا ہے चीज़. لیکن اگر وہ ضرورت کے تحت کروائے جیسے فوقا نے خود فرمایا کہ اگر سینے پر بال زیادہ ہیں تو ان کو ترشوا دے تو یہ بہت بہتر ہے تاکہ پانی کم سے کم استعمال ہو ورنہ کی وجہ سے پانی کا زیادہ استعمال ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک با... کے بال لمبے ہیں یہ کہتی ہیں کہ وہ بنانے میں اجازت ہے کہ نہیں یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے चीज़. اگر مرد کے بھی بال بڑے ہونے کی وجہ سے بدنمائی کا باعث بن رہے ہوں تو اس کے لیے بھی ہے. اسی طرح خواتین کا مسئلہ ہے کہ اگر چہرہ بدنما محسوس ہو رہا ہو یا بعض زیادہ لمبے ہو گئے ہوں تو ایسی صورت میں اس کو بقدر ضرورت وہ ترشوا سکتی ہیں خوش کی طرف مائل کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے بچے ہیں چاہتی ہیں کہ ہماری طرف نسبت کی کہ آپ جیسے ہو جائیں یہ اچھی خواہش ہے بہت کہ ایک عالم ایک مفتی بنایا جائے بچوں کو بلکہ میں تو اکثر یہ ترغیب دیتا ہوں اپنے بیانات وغیرہ میں یہ اپنے خاندان میں سے کم از کم ایک بچہ ایک بچے کو عالم اور عالمہ ضرور بنائیں صحیح اور اس کا انتخاب کریں جو انتہائی ذہین ترین اور خوبصورت ہو صحیح یہ بہت صحیح اچھا ہوگا ناظرین ایک مختصر سب وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور یہ پروگرام کیوں ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹ کتاب سے ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم والے بھائی ڈائنگ ڈراپ ہو گئی ہے جی ہاں ہمارے بھائی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ الحمد کون سا پچھلے چار سال سے میں امید میں تھا میری کال آپ سے لگ جائے خوش آمدید کیسا آپ یقین کیجیے میں ساری رات سوتا نہیں ہوں صرف آپ کی کال کے لیے میں خلیل واجف صاحب کا آپ کی پوری ٹیم کی وی کو بہت دل سے مبارک پیش کرتا ہوں اور میں خوش نصیب ہوں کہ آج میری کال لگی ہے ہم بھی خوش نصیب ہے گزرا والا سے انجمن خدام رسول کا جنرل سیکٹری جی جی فرمائیے تو ماشاء اللہ مفتی اکمل صاحب کا جو طریقہ پیار بات بتانے کا وہ میں سمجھتا ہوں ہماری دین کی اتنی اصلاح ہم لوگوں کی ہو رہی ہے اتنی الاح ہو رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں گھر گھر میں انسان اپنی شرع مسئلے جو ہے خود بخود حل کر رہا ہے وہ صرف مفتی صاحب کا اور مفتی احمد صاحب ماشاء اللہ بہت پیارے انداز میں بات کرتے ہیں اور ریحان بھائی ہیں ان کو بھی میرا سلام کیجئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا پچھلے دنوں اپنا مفتی اکمل صاحب نے ایک مسئلہ بتایا تھا بیوی کی جو خامد کی بغیر اجازت جیب سے پیسے نکالتی ہیں تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ صاحب نے اس کے لیے منع فرمایا ہے تو وہ کہہ رہی نہیں جی انہوں نے کہہ دیا تھا آپ نکال لیا جی انہوں نے کہ میں نے کہا نہیں ہے شاء اللہ تعالیٰ اگر میرا سوال ہو جائے گا تو میں مجھے ضرور اس کا جواب مل جائے گا آپ ایک بات کہتے ہیں نا کہ جی وقف میں انتظار کیجیے امید رکھتے ہیں کہ جائیں ہم تو جاتے گا سوتے ہی نہیں ہیں جب تک پروگرام بھی ختم ہو صرف اذان ہوتے ہی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں آپ کی محبت ہے بڑی نوازش آپ کی بہت شکریہ اور میرا جب میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں مت جائیے گا اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں مت جائیے گا تو اس میں ایک بریادی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی اور چینل پہ مت جائیے گا یہیں پر رہیے گا تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بار اور آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ شامل کریں گے اور اس سے آپ کو بھی اور بہت سے مردوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا مفتی صاحب عورت کا مقام اسلام میں جیب سے پیسے نکالنے کے علاوہ عورت کا اسلام عورت کا اسلام مقام کیا ہے قرآن و سنت عورت کا کیا مقام بتاتی ہے اسلام نے عورت کو عزت اور تقریم کا بہت اعلیٰ مقام فرمایا اور اس حیثیت سے کہ عورت بھی انسان ہے انسانیت کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے انسان ہونے میں جو انسانی بنیادی حقوق ہیں جان کا حق مال کا حق اسی طرح دیگر حقوق جو انسان کے بنیادی ہیں کوئی تفریق نہیں کی ہے ان کی ذمہ داریوں میں تقسیم کی ضرور ہے لیکن پرانے حکیم میں یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ حجرات میں یا خلقناکم ناکم ذکر و انسا واقم شعبوں و قبائلہ اکرمکم ان اتقاکم کہ اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا مرد اور عورت سے اور یہ جو تمہارے اندر قبائل خاندان یہ جو تقسیمات کی گئی ہیں یہ اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو یہ قبیلہ خاندان تمہاری فضیلت یا مقام مرتبے کا سبب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر مقام والا وہی ہے چاہے مرد ہو عورت ہو کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو لیکن متقی ہو ان نہ ان اکم انہ پھر آپ دیکھے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی لرجالی نصیب مت کا ولی نسائی نصیبت تصبنا تو مرد جد و جہد کرتے ہیں کسی معاملے میں کوشش کرتے ہیں تو مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جتنی وہ کوشش کرتے ہیں عورت کے لیے بھی وہی حصہ ہے جتنی وہ کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی معاملے میں دونوں کی جد و جہد تو یکساں ہو مگر دونوں کو نتیجہ جو حاصل ہو وہ علیحدہ علیحدہ حاصل ہو ठीक. یہ تفریق بھی نہیں کی ہے پھر اسی طرح سے نیکیوں کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے جو عمل مرد کرتا ہے جو عمل عورت کرتی ہے دونوں کا ثواب یکساں ہے پھر اسی اعتبار سے جس طرح مردوں کو تعلیمی حقوق دی عورتوں کو بھی تعلیمی حقوق دیے ہیں پھر عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اگر بیٹی ہے تو اس کو جنت کا ضامن بنایا رحمت قرار دیا بیوی ہے تو اس کو نعمت قرار دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی نعمت میں سے سب سے اچھی نعمت بہترین بیوی ہے یہ حضور نے نعمت قرار دیا پھر اسی طرح ماں ہے تو جنت کا باعث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو یہ جو مقام اسلام نے دیا ہے عورتوں کو یہ اس دور میں دیا ہے جس دور میں عورتوں کو صحیح صحیح صحیح قتل کر دیا جاتا تھا نبی کریم علیہ السلام نے اسلام نے اس دور میں یہ مقام عورتوں کو دیا صحیح مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جب عورت کو یعنی مرد کو اس پر غالب بنایا عورت پر لیکن ہم یہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جب ماں عورت کو بنایا تو باپ سے اس کا درجہ بڑھا دیا اور بیٹی بنایا بہن بنایا تو اس کو بھائی اور بیٹے کے مقابلے میں زیادہ عزت اور توقیر کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہم ایک مرد اور عورت کی بات کرتے ہیں تو مرد کو زیادہ قوت بھی جسمانی قوت بھی عطا کی ایک فکری قوت بھی عطا کی لیکن جب مختلف درجات کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم درجے بلند دیکھتے ہیں جی ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ مقام عورت کا جو آپ نے فرمایا کہ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا فرمایا اس کو پہلے ہم مختلف حیثیتوں سے اگر دیکھ لیں تو پھر یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے مثلا عورت مختلف حیثیت رکھتی ہے ماں کی حیثیت ہے بیوی کی حیثیت سے ہوتی ہے بہن ہے بیٹی کی حیثیت ہے ایک اجنبی عورت کی حیثیت سے تو ہر اعتبار سے اس کو ایک مقام عطا فرمایا ہے مثلا اگر اجنبی عورت ہے تو اس کا احترام اور تعظیم کا مقام یہ ہے کہ آپ اسے بری نظر سے مت دیکھیں بلکہ اگر آپ کی نظر میں برائی نہیں ہے تب بھی اجنبیہ کو دیکھنا منع کر دیا کیونکہ آپ اسے دیکھیں گے تو اس کے بارے میں کوئی برا خیال آئے گا اور وہ اس تعظیم اور اس کے تقریم کے منافی ہوگا یہ مقام صرف مذہب, مذہب اسلام نے اس کو عطا فرمایا ہے صحیح والدہ کا جیسے عطا فرمایا ماں کے اعتبار سے, سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ماں کے قدم و جنت کا ذکر فرما دیا ایک احترام یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر ماں کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو تو جب تک بیٹا اس کو راضی نہیں کر لے گا نہ اس کا فرد قبول ہوگا نہ اس کا نفل قبول ہوگا ابھی جو دراجات کی بلندی کا آپ نے ماں کے حوالے سے ذکر فرمایا وہ اس اعتبار سے ہے کہ عموماً وہی جیسے آپ کی بات ہے کہ ایک فطرتن مرض جو ہے وہ مرد کو ہی فوقیت دیتا ہے اور عورت کو اکثر اس کے نیچے رکھتا ہے سوارد. ماتحت رکھتا ہے تو ماں کے بارے میں بھی یہی عدم توازن ہو سکتا تھا اور یہ چیز پھر ماں کے ساتھ نا انصافی کی طرف یا بے کے کی طرف لے جاتی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی کمزوری کو اس کے درجات کی بلندی کے ذریعے سہارا عطا فرمایا اور تین درجات والد صاحب سے اس کو بلند رکھا ہے مثلا ایک صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے تو فرمایا تیری والدہ کا پھر پوچھا کس کا فرمایا والدہ کا پھر پوچھا فرمایا تیری والدہ کا تو تین دفعہ پھر فرمایا والد کا اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ میں سے ہر ایک پانی طلب کرے تو پہلے ماں کو دیا جائے گا صحیح. یہ ایک مقام شریعت نے عطا فرمایا ہے हुँ. پھر بیوی کے حیثیت سے آپ دیکھ لیجئے پہلے جو بیوی کو درگت بنتی تھی وہ اس زمانے کے اندر وہ کیا تھی हुँ. اور عدل انصاف کو کوئی تصور نہیں تھا جتنی مرضی تلاقیں دے لو شدت میں دوبارہ رجوع کرنے کا جو ایک غلط رواج چل رہا تھا اور اس کے لیے شرید باعث اذیت اور آر تھا تو سب شریعت نے ختم کیا اور ایک عورت کو باقاعدہ اس کا نانقہ مقرر کیا چاہیں اگر تم گھر میں گھر میں تحفہ لے کر آؤ تو پہلے بیٹیوں کو دو پھر بیٹوں کو دو اور ایک روایت میں فرمایا کہ بیٹیوں کو بیٹوں سے دو گنا دو تو یہ ایک مقام دے رہی ہے شریعت ایک مطلب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کوئی بے حیثیت چیز نہیں ہے اس کا باقاعدہ ایک مقام ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں بول رہا ہوں سیال کور سے جی بھائی فرمائیے میں تین سوال کرنے تھے uh -huh. ایک تو یہ پہلا سوال یہ ہے کہ میری منگی ہوئی ہے کہ میں اپنی منگیتر سے بات ہی کر سکتا ہوں جی جی Hello. جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہاں جی سوال میرا یہ ہے کہ میری منگی ہوئی ہے کہ میں اپنی منگیتر سے بات ہی کر سکتا اچھا دوسرا یہ ہے کہ قبرستان جانے کے پہ کیا کرنا چاہیے کیا دعا کرنی چاہیے یا ادھر کیا بیسیکلی کیا کرنا چاہیے قابرستان پہ ٹھیک ہے اور تیسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب نے پچھلے سال ایک وہ بتایا تھا نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا کہ رکو میں بیٹھتے ہیں کس طرح بیٹھتے ہیں اور کیا وہ سارا طریقہ بتایا تھا وہ اگر ہو سکے تو انہیں کہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب اب جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا عورت کا اور جس طرح آپ نے بیان فرمایا اب بالکل نظریہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے یعنی وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ نسبتاً کم عقل ہونا یا نسبتاً کم قوی ہونا مرد کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہی ہے اب اب ایک ایسا لگ رہا ہے کہ مرد عورت کئی چیزوں پر مرد پر غالب نظر آ رہی ہے جو عورت کو مقام جو عزت توقیر دی گئی ہے وہ تو زیادہ نظر آ رہی ہے مطلب کس معاشرے میں کس جگہ پہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں یہ تو زیادہ نظر آ رہی ہے نا ہاں بالکل اسلام نے تو دی ہے نا اس کا انکار ہی نہیں کہ اسلام نے تو عورتوں کو بڑا مقام مرتبہ عطا کیا ہے ही. یہ جو تقسیمات کی جاتی ہے صرف ذمہ داروں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی جس طرح ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلیتوں میں ہو رہا ہے لیکن ایک کم قوت بھی بنایا ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی اس کے باوجود اب جو ہم اسلام کی تعلیمات اور جو اسلام نے مقام دیا ہے اب عورت ہمیں زیادہ غالب نظر آ رہی ہے جبکہ ہماری ابتدائی گفتگو کے حصے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے مرد غالب نظر آ رہا ہے یہاں یہ بالکل درست بات ہے کہ اسلام نے کیا ہے میں آپ کی بات جاری رہے گی کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے سوال کرنا تھا کہ آئبرو کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جواب دیا تھا مفتی صاحب میں لیکن میں سن نہیں سکی تھی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا باقی آئندرو بنوا سکتی ہے خاص طور پر اپنے شوہر کے لیے اور دوسرا سوال میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نماز کیا عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ بعض جاتا ہے کہ سرزے میں جس طرح مر جاتی ہے وہ مرد کی طریقے سے نہیں جا سکتی مطلب اس طریقے میں رکوں میں اور سجزے میں کیا عورت کا مرد کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اور تیسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں قرآن پاک کی اگر تقسیم پڑھنا چاہتی ہوں اور مجھے میرے شوہر اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر پڑھنے جا سکتی ہوں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی کیا فرما رہے جی ہاں بالکل آپ فرما رہے ہیں لگ رہا ہے لگ نہیں رہا بلکہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہے کہ اسلام نے بہت مقام مرتبہ دیا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ دوسرے معاشروں میں عورت کو زیادہ حق دیا گیا ہے بلکہ ایک جملہ بھی آپ سنتے ہوں گے لیڈیز فسٹ لیکن آپ اس معاشرے میں جا کے دیکھیں بسوں میں سفر کریں